على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له سم اطحت یف رغ ال امام خطبتی سم سلیما فرح ما بین بین الجماۃ الخرا و فا بلو سلاثت ایام وح مسلم صلاط جمعہ کے تعلق سے یہ حدیث بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز غسل کرے پھر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے اور جتنی نماز ہو سکے وہ پڑھے پھر امام جب خطبے کے لیے نکلے تو خاموش رہے یہاں تک کہ امام خطبے سے فارغ ہو جائے پھر اس کے ساتھ وہ نماز ادا کرے تو اس کا انعام اللہ کی طرف سے کیا ملے گا نمبر ایک غسل کرے پھر پہلی فرصت میں یا پہلی گھڑی دوسری گھڑی تین گھڑی تیسری گھڑی وغیرہ جو ہے لاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا ہے مسجد کے اندر آئے اور پھر وہ نماز ادا کرے جتنی نمازیں ہو سکیں اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جمعہ کے خطبے سے پہلے جتنی نمازیں آدمی پڑھ سکتا ہو پڑھ لے اس کی کوئی تعداد مقرر اور متعین نہیں ہے دو رکعت چار رکعت چھ رکعت آٹھ رکعت دو دو رکاتیں کر کے جتنی چاہے پڑھ لیں یہاں تک کہ جب امام خطبہ دینا شروع کرے تو خاموشی اختیار کرے اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں کیونکہ خطبے کے دوران بولنا اور بات چیت کرنا یا بات کرنے والے کو خاموش کرنا یہ لغوے کام ہے اور اس سے خطبے کا ثواب جاتا رہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر امام کا خطبہ سنے اور امام کے ساتھ جبا کی نماز ادا کرے تو انعام کیا ملے گا اس کے دونوں جمعہ کے درمیان جو گنا ہوں گے سغیرہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوں گے وہ سب معاف ہو جائیں گے <تصفح> یعنی ایک ہفتے کے گناہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن اور یعنی گویا کہ دس دنوں کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے یہ جمعہ کی نماز اور جمعہ کے خطبے وغیرہ کی فضیلت ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عموماً تمام ہی مسلمان غسلے کرتے ہیں لائے کہ کوئی کاہل اور سست ہو جو فجر کی نماز پڑھ کر کے سوتا ہو تو پھر جمعہ تک سوتا ہی رہتا ہو موقع نہ ملتا ہو اور نہ تو عموماً جو مسلمان غسلے کرتے ہیں پھر اس کے بعد مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش سے یہ کریں کہ ہم پہلے, پہلے آئیں عموماً دیکھیں خطبہ سے پہلے یہاں تو ماشاءاللہ چونکہ جگہ چھوٹی ہے جمعہ کے حساب سے مسجد چھوٹی ہے جمعہ کے نمازی بہت ہو جاتے ہیں اس لیے بہت پہلے مسجد بھر جاتی ہے لیکن اور جگہوں پر دیکھیں کہ خطبہ کے قریب قریب لوگ آتے ہیں خطبہ کے قریب قریب لوگ آتے ہیں یہاں تک کہ اذان خطبے کی اذان شروع ہو جاتی تب آتے ہیں لوگ اور پھر کہیں باہر بچھالیاں مسلح داہنے تربائے طرف فٹ پاتھ پہ یہاں دو رکعت پڑھ کر کے نکل گئے تو پہلے آنے پر بھی اس میں ترغیب ہے تاکہ ہمیں دس دنوں کے گناہوں کا کفارہ مل جائے جمعہ کے فضائل میں سے جمعہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت اس جمعہ کو یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے جمعہ کے دن ایک ایسا وقت رکھا ہے کہ اس وقت میں اگر کوئی شخص اللہ سے دعا کرے کچھ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث کے اندر اشارہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ تھوڑا سا وہ وقت ہے وہ تھوڑی سی گھڑی ہے تھوڑا سا ٹائم ہے دیکھیے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا اس کے فضائل وغیرہ بیان کیے اور پھر فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر وہ گھڑی کسی مسلمان بندے کو مل جائے اس حال میں کہ وہ نماز کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگ رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کر لے گا اور وہ چیز اسے عطا کر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کم کی طرف یعنی آشا ربید ہی اقلی لہا یعنی فرمایا کہ وہ بہت تھوڑی سی گھڑی جیسے آدمی کسی مختصر چیز کو بتانا چاہتا ہے ہاں کوئی تھوڑی سی چیز چاہتا ہے تھوڑی سی دے دو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت تھوڑی سی گھڑی ہے وہ تھوڑا سا وقت ہے بہت زیادہ وہ ٹائم نہیں ہے اس کا بلکہ تھوڑا سا وقت ہے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر ایک لفظ اور بھی ہے وہی سعت الخفیف وہ بہت ہلکا ٹائم ہے چھوٹا تھوڑا سا ٹائم ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کر کے بتایا اب اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ وہ وقت کون سا ہے وہ گھڑی کون سی ہے جس طرح سے شب قدر بھلا دی گئی اور یہ کہا گیا کہ آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے اسی طرح سے جمعہ کے جمعہ کے دن سات قبولیت قبولیت کی گھڑی بھی مقرر نہیں ہو سکی مختلف رائے ہیں حافظ ابن حضر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً چالیس اقوال پیش کیے گئے ہیں لیکن جو قریب ترین اقوال ہیں وہ دو ہیں یعنی جو زیادہ راجے جس کو کہہ سکتے ہیں جن, کے جن سے متعلق حدیث آگے آ رہی ہے تو یہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے ہم سب لوگ اس مسئلے میں کوتاہی کرتے ہیں کوتای ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں بڑی محنتیں کرتے ہیں ایام ہفتے مہینے سال ہمارے جو ہے کوششوں میں لگ جاتے ہیں محنت کرتے رہتے ہیں لیکن ہم اللہ کا دروازہ کم کھٹکھٹاتے ہیں جمعہ کے دن اللہ تعالی نے ہر ہفتہ یہ گھڑی رکھی ہے اگر ہم ایک دن جمعہ کو جو ہے خاص کر دیں ہاں کہ اللہ ہماری یہ ضرورت ہے صبح آدمی چلا جائے صبح سویرے چلا جائے ہاں اور پھر اس کے بعد جو ہے جمعہ تک دماز ہونے تک اللہ تعالی کے لیے نماز پڑھتا رہے قرآن کی تلاوت کرتا رہے دعا میں مشغول رہے ہاں اور اسی طرح سے جو ایک دوسرا وقت اثر سے لے کر کے مغرب تک کا وقت بتایا گیا ہے اگر مشغول رہے آدمی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو انشاءاللہ ملے گی چیز اور دعا مانگ کر کے آدمی دیکھے اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہاں دیر سویر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جو وقت مناسب ہوتا ہے جو ٹائم مناسب ہوتا ہے جب مناسب ہوتا ہے تب دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں اس کا وقت بتایا گیا ہے دو دو حدیثیں یہاں پر ذکر کیا ہے حافظ ابن حضر رحمتہ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں وانا ابي بردہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابي قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاه رواه مسلم ورجہ دارا دار کتنی انہوں من قول ابھی ہو یہاں رہ پر ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اس گھڑی کے سلسلے میں کہ یہ گھڑی امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے لے کر کے نماز ختم ہونے تک ہے یعنی جس وقت سے امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر کے نماز ختم ہونے تک کی گھڑی ہے اور اس کی تائید اوپر والی حدیث سے ہوتی ہے اوپر والی حدیث سے ہوتی ہے اوپر والی حدیث کیا ہے فی حس اللہ وافق عبد مسلم یس وہ قائم یسلی یس اللہ شی ان آتا ہو کہ کوئی بندہ یعنی جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان مومن بندہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا تو گویا کہ خطبہ سے لے کر کے نماز ختم ہونے تک آدمی نماز میں رہتا ہے خطبہ بھی نماز کی جگہ گویا کہ ہے اور نماز بھی تو اس طرح سے اس حدیث سے اوپر والی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور لیکن امام دار پتنی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ابو بردا کا قول ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے ہاں لیکن اگر قول بھی مان لیا جائے کہ صحابی کا قول ہے تو صحابی اس طرح کی بات کوئی اس طرح کی کوئی بات اپنی رائے اور اپنے اپنے سے تو نہیں کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے بڑی اہم بات ہے اس میں اشتہاد وغیرہ کی گنجائش کم ہی ہے اس لیے اگر صحابی کا قول بھی مان لیا جائے تو ہاں صحیح قرار پائے گا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ گھڑی ہے دوسری حدیث ہے وہ فی حدیث عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اند ابنماجا و جابرن اند اب داود و ایک دوسری حدیث عبداللہ ابن سلام سے ابن ماجہ کے اندر اور ابو داود النسی کے اندر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انحا مابئی نسلات العصر الربشم سے کہ یہ قبولیت کی گھڑی عصر کی نماز سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک ہوتی ہے تو گویا کہ اس حدیث کے اعتبار سے اثر سے لے کر کے مغرب تک کا وقت جو ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اثر سے مغرب تک کا ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان, انسان جو ہے عبادت وغیرہ سے غافل ہوتا ہے آدمی اپنے خرید و فروخت میں لگا رہتا ہے گھومنے پھرنے میں لگا رہتا ہے جمعہ کے دن اگر کوئی شخص سے اس وقت کو دعاؤں کے لیے قرآن کی تلاوت اور اسی طرح سے نماز کے انتظار میں اگر گزارے تو بہت اچھا اور بہتر ہے ممکن ہے کہ یہ گھڑی اس کو مل جائے تو دونوں طرح کی حدیثیں ہیں حفیظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وقت ففیح اعلیٰ من اعلی اجترمن عربائی کہ اس مسئلے میں جو ہے اس مبارک گھڑی کے بارے میں مبارک وقت کے بارے میں چالیس سے زیادہ اقوال علماء کے نقل کیے گئے ہیں لیکن علماء نے ان دونوں اقوال کو جن سے متعلق حدیثیں پیش کی گئی ہیں کہ یا کیا کہتے ہیں وہ ایک حدیث ہے کہ امام کے خطبے پر خطبے کے لیے بیٹھنے سے لے کر کے خطبہ جمع نماز ختم ہونے تک کا وقت ہے اور دوسرا قول ہے اثر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک تو علماء نے بعض علماء نے کہا کہ دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں دونوں میں تطبیق اور دونوں میں بیچ کی راہ یہ نکلتی ہے کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کبھی یہ گھڑی جو ہے امام کے خطبے سے لے کر کے نماز ختم ہونے تک ہوتی ہے اور کبھی کسی جمعہ کو اثر سے باز سے لے کر کے سورج ڈوبنے دوب تک ہوتا ہے یہ وقت یا یہ گھڑی تو کبھی یہ ٹائم کبھی یہ ٹائم بہرحال یعنی نماز کے یہ وقت جو ہے خطبے کا جو وقت ہے اور نماز کا جو وقت ہے یہ قریب قریب ہے کیونکہ یہ جمعہ کا جو وقت ہے وہ اہم اور اصل وقت ہے سمجھ لیجیے اہم اور اصل وقت ہے تو بعض علماء نے اس کو ترجیح دی ہے اور بعض علماء نے کہا کہ کبھی اثر کے سے لے کر کے غروب یافتہ غروب تک سورج ڈوبنے تک یہ وقت ہوتا ہے کیونکہ وہ وقت لوگوں کی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے کم لوگ اس وقت عبادت اور ذکر و اذکار اور کیا کے ہیں قرآن کی تلاوت میں رہتے ہیں بعض لوگوں نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ اگر ہم یہ ماننے کے اثر سے لے کر کے مغرب تک کا وقت وہ ہے ہاں. تو پہلی حدیث جو پیش کی گئی اس میں کیا لفظ وہوا وہ قائم مسلی وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہو تو یہ حدیث تو اثر والے قول پر فٹ نہیں آئے گی تو علماء اس اس بھی یہ جواب دیا کہ اگر آدمی نماز کے انتظار میں کوئی رہتا ہے تو گویا کہ وہ نماز میں ہے گویا کہ وہ نماز میں ہے تو بہرحال ان دونوں اقوال میں سے میں بھی جو ہے زیادہ راجہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ خطبہ سے لے کر کے ہاں نماز ختم ہونے تک کا وہ وقت ہے ان میں جو آدمی اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندے کے لیے وہ مناسب چیز رہی کہ اسے فورن مل جائے تو فوراً مل جاتی ہے وہ چیز جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ بندے کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے اور اگر اس کے مناسب وہ چیز ہوتی ہے تو اس کو وہ چیز جلدی مل جاتی ہے یا مل جاتی ہے اس کو اور یا تو اللہ تبارک مطالعہ اس دعا کی کے ذریعے سے اس دعا کی وجہ سے اس کے اوپر سے کوئی پریشانی اور مصیبت ہٹا دیتا ہے اور تیسرا دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر دو یہ دونوں چیزیں اس کو حاصل نہیں ہوئیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو ثواب اور ادر کی شکل میں پیش کرے گا بندے کو عطا کرے گا بندے کے سامنے بندے بندہ اپنا حساب کتاب جب کرے گا تو دیکھے گا کہ بھئی ہمارے ان اعمال کا یہ عجر ہے اور یہ بدلہ ہے یہ ثواب ہے لیکن وہ دیکھے گا کہ اور بہت سارا ثواب اس کے حصے میں آ رہا ہے تو پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ کس چیز کا ہے تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیری دعا ہے جو تو دعا کیا کرتا تھا مانگتا تھا اللہ سے لیکن تیرے مناسب یہ چیز دنیا میں نہیں تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ادر اور ثواب کی شکل میں تجھے دے رہا ہے تو دعا بندے کی کبھی خالی نہیں جاتی دعا میں خیر ہی خیر ہے اور اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے ہم لوگ دعا بہت کم کرتے ہیں چونکہ نماز کے بعد دعا کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے اور صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد دعا اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر کے نہیں مانگا کرتے تھے تو ہم لوگ دعا ہی سے غافل ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا وقت جو ہے مابین الزانے والے قاب ندا مابین ال نےکامہا <وْلَقَامَة> اس طرح سے کوئی لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دونوں اذان کے درمیان یہ اقامت یعنی اقامت اور اذان کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہم اور آپ آتے ہیں بیٹھے دو رکعت نماز پڑھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھائیں مانگیں رات کی گھڑیوں میں تنہائی میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں فجر سے پہلے کچھ دیر پہلے ہاں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور اللہ تعالی سے مانگے اللہ تعالی دعا, دعا کو قبول کرے گا ندی اللہ تعالی موت سنتو انفی کل ارب عینا فسائدن جماتن روح الدارہ قتنی ب اسنادن طعیف اس ضعیف حدیث کی طرف پہلے اشارہ ہو چکا ہے ہاں بتایا گیا تھا پہلے اس حدیث کے حدیثوں میں کہ جمعہ کی نماز کے لیے تعداد کی کوئی قید اور شرطیں نہیں ہیں کہ اتنے آدمی ہونے چاہیے تبھی جمعہ کی نماز ہوگی یا جمعہ کا خطبہ ہوگا اور جمعہ ہوگا ورنہ تو اس سے کم پر کم ہوں گے تو نہیں ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی پچھلے درسے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے اور شام کے شام سے تجارتی قافلہ آیا لوگوں کو خبر ہوئی تو خطبۂ جمعہ چھوڑ کر کے چلے گئے بارہ آدمی بچے ہاں تو یہ حدیث بھی دلیل ہے اسی طرح سے اور بہت ساری دلیلیں پیش کی گئی ہیں تو اس لیے ہاں یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے جو لوگ چالس کی قید لگاتے ہیں یا کیا کہتے ہیں شہر ہونے کی قید لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خود جمعہ دیہات میں نہیں ہے ایسا ان کا کہنا درست نہیں ہے دیکھیں حدیث کا ترجمہ کیا ہے حدیث ضعیف ہے امام دار قطنی نے حدیث ضعیف کا کہا ہے اور حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ چالیس یا چالیس سے زیادہ لوگوں میں جمعہ کی نماز پڑھی جائے تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ چالیس آدمی ہونی چاہیے جمع جمعہ کے لیے جمعہ کے لیے کسی تعداد کی شرط نہیں ہے ہاں دو چار لوگ بھی اگر ہوں ہاں تو خطبہ دے دیا جائے خودبہ دے دیا جائے اس کے بعد جو ہے نماز پڑھ لیں جمعہ کی نماز ہاں ہر جگہ نہیں ہے ممکن ہے کہ کہیں کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں دو چار دس لوگ ہی جو ہے وہ مسلمان ہوں ہے کہ نہیں دنیا میں آج جہاں جہاں اسلام پھیل رہا ہے افریقہ میں اور چائنا میں اور کہاں کہاں سب اسلام پھیل رہا ہے اگر کہیں اتنی تعداد نہیں مختصر لوگ ہیں تو پڑھنے اور پھر جمعہ کے لیے مسجد ہی ضروری نہیں ہے بھائی جہاں نماز پڑھ سکے پڑھنے ہاں ہم لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں نا یا اپنے ملکوں میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں کہ جمعہ کے لیے مسجدیں ہیں لیکن اور دنیا میں بہت کہیں کہیں ایسے لگ دو چار لوگ مسلمان ہیں ایک گھر مسلمان ہیں ہاں تو اس لیے جو ہے جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے مختصر سی تعداد میں بھی وعن مرتا سمرہ بن جندب بن رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفر للمؤمنین والمؤمنات فی كل جمعہ رواه البزار بإسناد اللین سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں اور عورتوں کے لیے ہر جمعہ کو ہر جمعہ کو دعا کیا کرتے تھے مغفرت طلب کیا کرتے تھے یہ حدیث سے اس حدیث کی صنعت کے اندر کلام ہے لیکن اور بہت ساری حدیثیں ہیں جن سے کیا کہتے ہیں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں خطبہ جمعہ میں تمام مسلمانوں کے لیے اور جو ہے مختلف مسائل پر دعا کیا کرتے تھے تو خطبہ جمعہ میں اپنے لیے مسلمانوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے دعا کرنا یہ مصرون ہے جائز ہے خرج کی بات نہیں ہے و عن جابر بن صبره رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم کان في الخطبه يقرأ آیات من القرآن يذكر الناس او هو ابو داؤد واصلو في مسلم جابر بن صبره رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں قرآن کی آیات پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کی آیات پڑھا کرتے تھے۔ اب پچھلے درس پچھلے درس میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سن کر کے خود جمعہ میں میں نے سورک آف یاد کر لی بیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورک پڑھا کرتے تھے اور سور کاف کا مضمون آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ اس میں انسان کی تخلیق آسمان و زمین کی تخلیق اور قوموں کی تقدیب اور ان کی تباہی اور کیا کہتے ہیں انسان کا حساب و کتاب وغیرہ وغیرہ جنت اور جہنم وغیرہ کا ذکر ہے بہت سارے مضامین پر مشتمل یہ سور قاف صورت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں پڑھا کرتے تھے بذات خود یہ سورت ہی ایک بہت بڑا خطبہ ہے بذات خود یہ سورت ہی بہت بڑا خطبہ ہے کیسے خطبہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے عربی نہیں سمجھتے ہیں اس لیے ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ قرآن کی اگر سورت پڑھیں لیکن جو عرب لوگ ہیں اگر یہ سورت پڑھ دی جائے تو چندے مطلب جو مشکل الفاظ ہیں یہ ضروری نہیں کہ کوئی عربی جانتا ہے تو سارے الفاظ کو جانتا ہی ہو پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ سور صورکاخ میں بہت سارے کچھ ایسے الفاظ ہیں مشکل الفاظ ہیں جن کو جاننے کی ضرورت ہے تو اگر عربی میں یہ سورت پڑھ دی جائے کوئی خطیب پڑھتا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک مطالعہ دین کی بہت ساری باتیں اس تک پہنچ جائیں صرف اگر یہی سور قاف کوئی پڑھے یا سور کاف کا ترجمہ اگر کوئی کر دے تو سور قاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور اس کے علاوہ بھی آپ کی نصیحت اور معذت آیات کے ذریعے سے ہوا کرتی تھی لہذا خطیب کو چاہیے کہ اپنے خطبے میں آیات کا زیادہ ذکر کریں آیات کا اور اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام میں جو تاثیر ہوتی ہے پڑھ پڑھ کر کے سنانا قرآن کو اور تبلیغ کرنا یہ, یہ کیا کہتے ہیں اصل ہے تبلیغ کرنا دعوت و تبلیغ کرنا یہ قرآن کے ذریعے سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ اسلوب نبوی ہے آج بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں ویسے ہی پورا لیکچر دے جاتے ہیں دو چار آئے تھے ان کے پورے تقریر میں سننے کو ملتی ہے قرآن پڑھنا چاہیے اور قرآن پڑھنے اور سننے میں بھی قرآن کی تاثیر ہے قرآن سننے میں بھی تاثیر ہے اور قرآن کا اثر ہوتا ہے جب کسی کو دعوت دی جائے اسلام کی طرف یا صحیح بات کی طرف تو قرآن پڑھیے عوض باللہ عظلہ الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھ کر کے اگر سورج سے شروع کرتے ہیں یا باللہ پڑھ کر کے قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ شیطان کا جو غلبہ دل پر ہوتا ہے نا وہ ختم ہوگا شیطان کا غلبہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کا ذکر سنتا ہے ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے تو قرآن آیات کے ذریعے سے نصیحت اور معذدت بہت اچھی چیز ہے بہت عمدہ چیز ہے قرآن میں تمام چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معاف اور کتاب ہمیشہ ہم نے اس کتاب کے اندر کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے ساری بھلائیاں آپ کو مل جائیں گی اس قرآن کے اندر تو خطبہ ہمارا جو ہے قرآن آیات کی روشنی میں ہونا چاہیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جابر بن صبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں قرآن کی آیات پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے قرآنی اور جو کچھ آپ فرماتے تھے بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس کو صحابہ ہاں یاد کرتے جاتے تھے ہاں نصیحت اور معذد کیا کرتے تھے وعن طارق ابن شہابن ندی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمات حق واجب على كل مسلم فی جما الا ارباتن یا الا ارباتن مملوکن امراۃ و صبی المریب روا ابو داود وقال طارق من پارکنبی صلی اللہ عصلّ وسلم اخرجہ الحاکم من روایت پارق عن قرآن موسا وصح شیخ الوانی رحم اللہ فی صحیح و نبی داود <سلام> یہ حدیث جمعہ کے تعلق سے ہے کہ جمعہ کی نماز فرض ہے واجب ہے جمعہ کی نماز ہاں؟ لیکن چند لوگ ہیں جن کے اوپر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے کون سے لوگ ہیں غلام آج کل تو غلام نہیں ہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ نوکر ہیں کفیل کے نوکر ہیں تو جو ہے وہ نواز جمع معاف ہے نہیں زر خرید غلام جس کو کہتے ہیں پچھلے زمانے میں آج کل تو جنگیں بڑی ہوتی ہیں لیکن وہ سب ابھی مسلمانوں کو غلبہ اگر ملے تو ہو سکتا ہے جی تو ایک تو غلام ہے دوسرے عورت ہے عورت کے اوپر بھی جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے عورت گھر میں جمعہ کی نماز پڑھے گی کہ زہر پڑھے گی جی زہر کی نماز پڑھے گی جی وہ یون اسی طرح سے بچے پر بھی جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے اسی طرح سے مریض پر بھی جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے یہاں پر چار اشخاص کا ذکر ہے جبکہ اور بھی اشخاص ہو سکتے ہیں مسافر? مسافر مسافر کے اوپر جمعہ نہیں ہے وہ سفر کرتا رہا اپنا جہاں رہے گا ظہر اور اثر کی ملا کر کے پڑھے گا یا ظہر لیکن اگر کوئی مسافر ایسا جو کہیں شہر میں ٹھہرا ہوا ہے آ, شہر میں ٹھہرا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اذان ہوتی ہے تو اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آنا چاہیے اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آنا چاہیے بعض علماء نے بعض قرار دیا ہے کہ اگر کہیں ٹھہرا ہوا ہے شہر کسی شہر میں اور وہاں اذان ہو رہی ہے تو ہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا اداسم عطندا عجیب کہ جب تم اذان سنو تو ہاں اذان کا جواب دو یعنی کہ پھر مؤذن جو کہتا ہے اس کو قبول کرتے ہوئے آؤ جماعت سے نماز پڑھو لیکن اور حالات میں بات کہیں نہیں ہے شہر میں نہیں ہے بلکہ سفر پر ہے تو اس کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے تو اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ حدیث صحیح ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسا علی, علی جماعت ال کے مسافر پر جمعہ نہیں ہے تبرانی کی روایت ہے ضعیف سرحد کے ساتھ لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اور دوسری حدیثوں کی بنیاد پر فرمایا ہے کہ یہ حدیث ہاں قوی ہے یہ حدیث کیا ہے قوی ہے اس اعتبار سے ویسے دوسرے مضمون کے اعتبار سے بھی کہ جب آدمی سفر کرتا ہے سفر کی حالت میں آدمی قصر کرے گا اور دو نمازیں جمع کر کے پڑھے گا تو مسافر کے لیے بہت ساری رخصتیں ہیں تو جمعہ کی رخصت بھی مسافر کے لیے ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے تقریباً امت کا جو ہے اجماع ہے کہ مسافر کے اوپر جو ہے جمعہ فرض نہیں ہے جی اب عبداللہ ابن مسعود ندی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس میں ایک اشارہ ایک کیا کہتے ہیں اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر تشریف لے گئے جتنے لوگ حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو ایک تو سفر میں بھی ہوتے ہیں وہ لوگ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ادا کی جمعہ کے دن حجت الوداع پڑھا تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ کی نماز نہیں ادا کی بلکہ زہر اور عصر کی جمع کر کے پڑھی تو اس لیے مسافر پر جمعہ نہیں ہے وہاں نبد اللہ مسعود ندی اللہ توال کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبل وجوہ نا اسنادن ضائف یہ تو ضعیف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے تو ہم آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے یعنی کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے جمعہ پڑھنے والے لوگ جو ہے قبلا رخ ہوں تبلا ہاں رخ ہوں لیکن حدیث ضعیف ہے لیکن اس سے یہ ثابت کرنا کہ جمعہ پڑھنے کے لیے جو لوگ آئے وہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھے یہ صحیح نہیں ہے ہاں اس حدیث کے اندر کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے نکلتے تھے بیٹھ جاتے تھے تو ہم آپ کے سامنے ہو جاتے تھے یعنی آپ کی طرف رخ کر لیتے تھے تو سامنے والے تو سامنے ہو جائیں گے لیکن ادھر والے جو ہیں ادھر والے ہیں ان کا ان کا رخ تو دوسری طرف ہو جائے گا نا تو اس لیے حدیث صحیح نہیں ہے آدمی یہ مقصد نہیں ہے کہ جمعہ کے لیے جب خطبہ آدمی سنے تو قبلہ رخ ہی ہو بلکہ اگر آدمی اس طرف ہے یا اس دائیں بائیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے خطیب کی بات سننے کے لیے آدمی کو ایسے مکرنا پڑے جو لوگ وہاں بیٹھے اب یہ نہیں کہ سب لوگ جو ہے وہ قبلہ رخ ہی بیٹھے کیونکہ خطبہ سننے سے خطیب کی طرف دیکھنے سے توجہ بھی ہوتی ہے اور آدمی غور سے سنتا ہے ممکن ہے ایک طرف توجہ آدمی کی ہو اور ایک طرف قبلہ رک بیٹھے بیٹھے تب وہ ایسی صورت میں آدمی کو نیند اور اونگ ہے گی اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے چیز ون الحکم ابن حزن رضی اللہ تعالی عنہ قال شہید الجماتہ مانبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام متوکن ابو البود حسن شیخ ال رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے مختلفی مسئلہ کیا ہے کہ کیا خطیب خطبہ دیتے وقت اپنے ہاتھ میں ہاں لاٹھی لے کر کے یا عصا لے کر کے خطبہ دے گا ڈنڈا لے کر کے خطبہ دے گا یا کیا ہے یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے حکم بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز میں حاضر ہوئے جمعہ کے لیے حاضر ہوئے فقام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ جو ہے لاٹھی پر آسا مانا کیا ہوتا ہے لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے یا او قوسن یا کمان پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے ان کو مطلب یہ یا یہ تو اس حدیث سے استعلال کیا ہے لوگوں نے کہ خطبہ دیتے وقت آدمی کو ٹیک لگانا چاہیے یا لاٹھی لے کر کے خطبہ دینا چاہیے اور لاٹھی لے کر کے ڈنڈا لے کر کے خطبہ دینا عصا لے کر کے خطبہ دینا یہ مصنون ہے اس بات کی طرف سے بہت سارے اما گئے ہیں امام مالک امام شاف امام احمد بن حمل رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں سنت ہے ہاں یہ سنت ہے ہاں یہ سنت ہے جبکہ دوسرے اماں کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس کو مکروح قرار دیا کہا مکروح ہے لیکن یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصا لے کر کے خطبہ دیا کرتے تھے لیکن بعض لوگوں نے اس پر کلام کیا ہے شیخ الباری رحمۃ اللہ علیہ نے جبکہ اس کو حسن کہا ہے اس کو حسن کہا ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے لیکن پھر آگے جو ہے غلیل کے اندر اور ضعیفہ کے اندر پتا نہیں کیوں ایسے ثابت کیا ہے کہ بحیثیت سنت جو ہے بحیثیت سنت سیاسی سنت سمجھ کر کے سنت سمجھ کر کے لاٹھی لے کر کے خطبہ دینا یہ صحیح نہیں ہے شیخ ابن اور سمین اللہ علیہ کا کال میں نے پڑھا انہوں نے کہا کہ اگر آدمی ضرورت محسوس کرتا ہو چاہے کمزوری کی وجہ سے یا یہ کہ آدمی کو ضرورت ہو تو وہ جو ہے اگر عصا لے کر لاٹھی لے کر کے خطبہ دیتا ہے تو اس کو ثواب اور اجر ملے گا وہ سننا سمجھی جائے لیکن اگر اس کو ضرورت نہیں ہے تو گویا کہ شیخ ابن وسمین رحمۃ اللہ علیہ نے یا شیخ ابنسمین رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا لے کر کے خطبہ دیا تو یہ ضرورت کے تحت تھا بعض لوگوں نے کہا کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تھی تو آپ کو ضرورت تھی کہ آپ خطبہ لاٹھی لے کر کے خطبہ دے بہرحال جو کچھ بھی ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اب آدمی اگر اس میں تشدد نہ اپنا ہے اس میں سختی نہ اپنا ہے کہ اگر کوئی خطیب صاحب لاٹھی لے کر کے خطبہ نہیں دیے تو اس پر اعتراض کرنے لگے کہ آپ نے غلط کیا آپ نے سنت کی خلاف ورزی کی یا اگر کوئی جو ہے کیا کہتے خطبہ ڈنڈا لے... لے کر کے لاٹھی لے کر کے خطبہ دیتا ہے تو کہیں کہ ہاں ایسا ثابت نہیں وغیرہ وغیرہ تو اس میں گنجائش ہے کوئی زیادہ تشدد کی ضرورت نہیں ہے یہ کتاب الجمہ آج ہمارا ہم لوگوں کا ختم ہو گیا الحمدللہ جمعہ سے متعلق اگر کچھ باتیں ہوں تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ تاکہ اگلے درس میں ان جی ابھی لوگ جہاں جگہ ملی روڈ کے اس طرف میں بھی جبکہ بیچ میں ٹرافک آتے جاتے رہتی ہے जी. اس طرف سفے منا کر اس طرف کھڑے ہو کر جمعہ کی نماز پڑھتے رہتے ہیں تو اس بارے میں کیا ہوتا اب دیکھیے جمعہ کے تعلق سے یا سف کے تعلق سے صحیح بات یہی ہے کہ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے سفوں کو ملی ہوئی ہونا چاہیے سفے سفوں کو ملی ہوئی ہونا چاہیے آ, کہ اگر اگر نماز پڑھنا ہے تو آپ جو ہے روڈ پر بچھا لیجیے روڈ پر بچھا لیجیے اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ سایہ دیکھ کر کے فٹ پاتھ دیکھ کر کے تب حالانکہ یہاں بھی دیکھیے جامع احمد ہے اور ایسا الخاطر ہے نماز کے ٹائم جو ہے جگہ مسجد میں نہیں ہوتی ہے تو لوگ روڈ پر بچھا لیتے ہیں تو روڈ پر بچھا کر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے بجائے اس کے کہ پرانا جو صحابہ تھا وہاں تک لوگ جو ہے فٹ پاتھ پر بچھائے ہوتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے سایہ کے لیے یعنی اب جمع جمع تو آتے ہی ہیں بےچارے تو اب اس میں بھی جو ہے سایہ تلاش کرتے ہیں اس میں بھی سایہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں تو اس لیے یہ صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے اور ایک مسئلہ اور ذکر کرنا کیونکہ چاہتا ہوں کہ جمعہ کے تعلق سے وہ جو سونی مسجد ہے جو ابھی نہیں بنی ہے جامع عبد اللہ راشد کے نام سے پہلے جامع کبیر کے نام سے تھی تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگ جو ہے جو امام صاحب کی جو جگہ ہے اس کے آگے بھی روڈ پر اور جگہ جو خالی ہے وہاں نماز پڑھتے ہیں تو اگر کوئی آگے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی نماز باطل ہو جائے گی امام سے آگے نماز نہیں ہوتی دیکھیے انشاءاللہ شاء منظور یاد دلائیے تو آج کل میں جو جو امام ہیں اس کے یہاں مدیر بھی ہیں مدیر تنفیذی ان کو انشاءاللہ اللہ بتایا جائے گا خبر دی جائے گی تاکہ یا تو دو چار لوگوں کو آپ میں سے جو فرصت میں رہتے خطبہ نہیں دینے جاتے ان کو وہاں پر کھڑا کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کیا بھائی لوگوں کو سمجھائے بتائے تو اس لیے بھائی کا جو سوال تھا کہ ادھر ادھر فٹ پاتھوں پر جو نماز پڑھتے ہیں اور صف ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے بیچ میں روڈ ہوتا ہے اور گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے جمعہ کی نماز کا وقت مختصر ہوتا ہے اگر روڈ پر بھی مسلح بچھا کر کے نماز پڑھ لیں گے تو نماز کیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے گاڑیاں ادھر ادھر, ادھر تمام راستے ہیں کوئی وہ نہیں ہے تو گاڑیاں دوسری طرف چلے جائیں گے لیکن سفر کو کٹی ہوئی نہیں ہونا چاہیے سفے متصل ہونی چاہیے جی جمعہ کی آپ نے سمجھا نہیں ان عورتوں کے اوپر جمعہ کی نماز واجب اور ضروری نہیں ہے لیکن اگر عورتیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتی ہیں اور مسجد میں انتظام ہے اور رکھنا چاہیے کیونکہ جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے عورتیں بھی خطبہ سنیں اگر عورتیں جمعہ کی نماز ادا کرنے آتی ہیں تو بہتر ہے کر ہاں سکتی ہیں لیکن عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افسر اور بہتر ہے لیکن خدبہ سننے کے لیے آنا ان کے لیے اس اعتبار سے زیادہ بہتر ہے جی شیخ اگر بارش ہو رہی اور باہر جگہ کے نہ جگہ نہیں ہے اور بارش ہو رہی ہے اگر بارش ہو رہی ہے اور مسجد کے اندر جگہ نہیں ہے تو دو صورت ہے ایک تو یہ کہ ہاں بھیگتے ہوئے صف لگائے آدمی نماز پڑھیں اور اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو ایک عذر موجود ہے وہ اپنے گھر میں جا کر کے پڑھیں جیسے دیکھیے بارش میں سنت یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دے مؤذن اذان دے اگر بارش ہو رہی ہو اذان دیتے وقت تو مؤذن کیا کہے سلو فی رحم حیال صلاح کی جگہ کیا کہے سلو فی رحم کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو تو اگر بارش ہو رہی ہو تو عذر موجود ہے اگر کوئی گھر نہیں مسجد نہیں آ سکتا ہے تو گھر میں پڑھنے لے بلکہ بارش میں گھر میں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے اور اگر ایسا ہو گیا ہے کہ ہاں بھائی اذان ہوئی اور جو ہے نماز کے لیے لوگ جمع ہوئے اور پھر بارش ہونے لگی تو یہ طریقہ اپنا ہے کہ بھائی کوئی اس طرح کی کچھ نقصان کا خطرہ نہ ہو تو آدمی نماز پڑھ لے بھی کر کے نماز پڑھ لے اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو پھر بارش بارش کیا جی کتنا رکعت ابھی بارش ہو رہا ہے میں بھی گھر میں نماز پڑھتا ہے. کتنا رکت پڑھ سکتا ہے گھر میں دیکھیے اگر آدمی مسافر نہیں ہیں مقیم ہے جمعہ کی نماز کی بات ہو رہی ہے جمعہ کی نماز آدمی الگ پڑھے گا تو جمعہ کی نماز نہیں پڑھے گا ظہر پڑھے گا ظہر پڑھے گا جی کہتا ہے تو اس وقت مسجدہ کی نماز ہوگی یا پھر سارے لوگ گھر میں ہی پڑیں گے بھئی ازان کیا کہتے ہیں وہ اگر وہ دے رہا ہے تو کم از کم وہ تو موجود ہوگا امام صاحب بھی ہوں گے دو چار لوگ جو مسجد میں آ جائیں گے سبھی لوگ جو ہو سکتا ہے مسجد کے آس پاس جو گھر ہیں وہ تو آ جاتے ہیں ہاں تو جو مسجد میں آ جائیں گے مسجد میں پڑھیں گے جو گھر میں ہے گھر میں پڑھ لیں گے جی خطبہ کے بعد دو بار جمعہ کی نماز نہیں نہیں دو بار جمعہ کی نماز نہیں ہوگی جی ہاں کوئی نماز کوئی بھی نماز جو ہے جو فرض نمازیں ہیں مثال کے طور پر کسی کی فرض جماعت چھوٹ گئی دو چار لوگ ہیں تو وہ جا کر کے اگر گھر میں نماز پڑھتے پڑھتے ہیں تو جماعت بنا لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ ایک بار آپ اور چند صاحبہ لیٹ آئے مسجد میں جماعت ہو چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور گھر میں جماعت بنا کے نماز پڑھی ہاں کوئی بھی نماز پڑھ سکتے بڑے شہروں میں جماعتیں ہوتی ہیں کچھ ایسی جماعت ہوگی بجے بجے بجے ہاں دیکھیے کیا کہتے ہیں اگر نہیں ہاں خطبہ الگ الگ ہوگا تو جماعتیں ہو سکتی ہیں ایسا الگ الگ ٹائم پہ جب کئی مطلب مسجدوں میں مثلا کہیں ایک بجے کہیں ڈیڑھ بجے اس طرح سے ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے کوئی حرض نہیں جب تک گہر کا وقت ہے جی اگر ایک مسجد میں اگر اس طرح ضرورت کے تحت ہے تو خطبہ الگ ہوگا بڑی بلڈنگ ہے جی جی ہاں الگ الگ ٹائم پہ دے سکتے کر سکتے حرض کی بات اللہ تعالیٰ علی خیر